آزادی کے بعد حیدرآباد میں نئی تبدیلیاں آئیں نئے خیال نئے رجحان پیدا کیے اس دور کا ایک اہم واقعہ اخبار سیاست کا شائع ہونا تھا سیاست اخبار حیدرآباد کا پہلا اردو اخبار ہے جس نے جمہوری قدروں کو اپنا مقصد بنایا آج سیاست تمام دنیا کے اردو اخباروں میں نمایاں مقام رکھتا ہے حیدر آباد کی صحافت کے بارے میں اخبار سیاست کے ایڈیٹر عابد علی خان کا ایک انٹرویو سنیے اس انٹرویو میں حیدرآباد کی تہذیبی اور صحافتی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ عابد علی خاں کی دکنی زبان قابل غور ہے یہ وہ زبان ہے جو حیدرآباد کے جاگیرداروں دانشوروں، ادیبوں اور شاعروں کی زبان ہے عابد علی خان صاحب میں تھوڑا سا آپ کا وقت لینا چاہتی ہوں حیدرآباد اردو زبان اور ادب کا بہت بڑا مرکز رہا ہے اور آج بھی ہے اردو صحافت کی تاریخ میں اس شہر سے شائع ہونے والے اخبارات کا بڑا اہم مقام رہا ہے اس صدی کی پہلی دہائیوں سے ہی یہاں اخبارات شائع ہونے لگے تھے آزادی سے پہلے اور اس دور کے اخبارات کے بارے میں گا ان کا معیار ان کی زبان ادبی حیثیت خبریں وغیرہ اور پھر ان خبروں کے چھاپنے کا انداز وغیرہ آپ تو اس سلسلے میں مجھے کچھ بتائیے آزادی سے پہلے اردو صحافت کے بارے میں, میں جو کچھ جانتا ہوں جی اور جو کچھ میں نے سنا ہے جی وہ ان آپ کو بتاؤں گا کہا یہ جاتا رہا ہے کہ حیدرآباد کی صحافت کا معیار جو ہے وہ اونچا رہا ہے ہمیشہ اور اس اونچائی کو باقی رکھنے اور اس کو مستحکم کرنے کے لیے خاضی عبد الخار صاحب نے بہت اہم رول ادا کیا ہے قیام کے حیدرآباد سے شائع ہونے سے پہلے حیدرآباد کی صحافت کچھ اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ گھریلو صحافت سمجھی جاتی تھی اس لیے کہ یہاں باہر کی خبریں بہت کم لی جاتی تھیں اور صحافت پوری حضور نظام کے گردیاں گما کرتی تھی پابندیاں تو بہت ہی ظاہر ہے آزادی سے پہلے حضور نظام کے خلاف یا اس ریاست کے خلاف تو کچھ لکھا نہیں جاتا تھا حتہ کے آداب شاہی کو بھی ملبوز رکھ کے لکھنا پڑتا تھا صحافیوں کو سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ آزادی سے قبل اخبار نکالنے کی اجازت ملنا ایک بہت بڑا مشکل ترین مرحلہ تھا اور اجازت کے لیے جہاں وفاداری وغیرہ تو لازمی تھی دو تین چیزیں بہت اہم تھی جی آ, بہت اہم تھیں مثلاً یہ کہ آ, جو ہونے والا مدیر تھا جی. اس کا کم از کم میٹرکلیٹ ہونا ضروری تھا پہلی لیا. شرط یہ تھی اور دوسری شرط یہ تھی کہ اس کا شادی شدہ ہونا بھی ضروری تھا اچھا? اور تیسری شرط اسی کہ ظاہر ہے اس کے پاس پیسہ ہے وفادار ہے ریاست کا یہ اس کی اہمیت نہیں تھی مگر پہلی دو جو شرطیں تھیں وہ بہت اہم اس واسطے تھیں کہ جب خاضی صاحب پیام نکالنے یہاں آئے تو ان کو اجازت ملنے میں دشواری یہ اور اسی کو میٹریکولیٹ نہیں تھی حالانکہ خاضی صاحب کا قلم جو تھا اور ان کو جو صحافتی تجربہ تھا وہ سبھی جانتے لیکن چونکہ وہ میٹرک نہیں تھے اس لیے ذرا دشواری پھر کچھ گروڑ وبڑ کرنی پڑی سمجھانی پڑی کہ بھائی کس شخص کے لیے آپ اشردات کر رہے ہیں تب جا کے انہیں اجازت ملی دوسری یہ تھی کہ شادی شدہ ہونا جو ضروری خراب دیا تھا اس کی یقیناً آج میں اس کی اہمیت محسوس کرتا ہوں چلتے کہ شادی شدہ ہونے کے معنی یہ تھے کہ ذمہ داری کا احساس آج جو ہے آزادی تحریر و تقریر کی جو آزادی ہمیں ملی ہے دستور کی وضالت تو ہر شخص مزیر بن جا رہا ہے اس کو کسی قسم کی ذمہ داری نہیں ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے تو شادی شدہ ہونا بھی ضروری خراب دیا تھا تو وہ اس واسط تھا کہ اس میں احساس ذمہ داری ہو کہ کیا لکھ رہا ہے کل خدا نہ خاص طور جیل میں چلا جائے تو اس کی بیوی بچوں کا کیا ہوگا یہ سب خیال کرنے گے مگر ویسے بھی عام طور پر اجازت بڑی مشکل ہی سے ملا کرتی تھی کیونکہ ریاست کا اتنی ریاستیں تھیں ہماری آزادی سے پہلے ملک میں سبھی کا ایک ہی جیسا حصول تھا کہ بھائی شاہ کے خلاف کچھ نہیں بننا وہاں کے نظام حکومت کے خلاف کچھ نہیں بننا اور برطانیہ کی تائید थी होती थी ये तमाम चीजें थी तो इस तरह और आदाब शाही का भी मैंने इससे पहले जिक्र किया था तो उसका मैं आपको एक छोटा सा फिस्सा सुना दूँ वाक खिस्सा क्या है कि हजूर निजाम को जब लड़का या लड़की तवल होती थी महल में ये तो आप जानते हैं कि कई भी कानूनी और गैर कानूनी थी तो मैं साथ में एक दो तीन तो हो ही जाते تو اس کی ولادت کی خبر بڑے احتیاط سے اور سے اور احترام سے ساتھ نہ پڑا قاضی صاحب نئے نئے آئے ہوئے تھے تو انہیں جب یہ اطلاع ملی تو وہ لکھ دیا کہ حضور نظام تو لڑکا تبل تو یہاں کے جو لوگ کہتے تھے کہ یہ کیا مدد کر رہے پریس میں جب گیا ہوا تو یہ کیا لکھنا نا بتا شہر بدل ہو جائیں گے پھر کیا لکھنا تو وہ سرخی بدلے گئے کہ مشکو معلہ میں ولادت با شہادت یہ سرخی لگانی تو احترام کی میں بات کرا تھا آداد شاہی کی بات کر رہا تھا یہ تو عام طور پر فلاں کو لڑکا پدار قبل یہ کچھ مگر یہ مشکو معلہ میں ولادت با شہادت یہ لکھنا پڑتا یہ سرخی ہاں پھر جلی آنا اور پھر کسی کا نہیں نام کسی کا نہیں ہوتا تھا بس اتنی ولادت ولاد اگر نام فوراً رکھ دیا جاتا تو لڑکے لڑکی کا نام کون کون سے اخبار تھے اس زمان میں دیکھیے نظام گزٹ تھا مشیر زکن تھا صحیفہ تھا پیسہ تھا اور وقت اور کچھ ہفتہ وار بھی تھے جیسے صبح د اور ایک دو ہفتہ وار پرتے تھے اور ان اخبارات میں صبح د میں اور نظام گزیر میں تو بل عموم روزانہ کچھ نہ کچھ حضور نظام کے شادات شاد کبھی غزل شاید ہوتی کبھی کچھ شادابات شاد. تو وہ سب اول پر جلی خط میں چھپنا تھا اور کوئی دوسری خبر سے نہیں چھپ سکتا سطح پر پورا سطح پر انہیں کی گزر اور نیچے رائے استاد بھی ہوتی تھی استاد جلیل سفا جنگ جلیل ان کے استاد تھے تو رائے خود ہی لکھ دیتے تھے رائے استاد جلیل استاد کی رائے خود ہی لکھ دیتے تھے تو وہ سفید اول پر اس کے سوا کچھ نہیں آتا اخبار کا نام یہ اور کچھ نہیں آتا سنا یہ ہے کہ کچھ بیس پچیس روپئے بھی سرکار کی طرف سے نہ آتا تھا مجھے کا علم نہیں بیان میں بھی ایک دو مرتبہ گیا ہے اچھا دوسری بات یہ تھی کہ سرکولیشن اخبارات کو زمانے میں بہت کم تھا کتنے اندازن کیا ہوتی تھی اب دیکھیے کہ زیادہ سے زیادہ ہزار بارہ سو ہزار بارہ سو لیکن جب سے یہ یہ رضاکار تحریک شروع ہوئی نظام کی آزادی کی تحریک شروع مسلمانوں کی حکومت کی تحریک شروع ہوئی تو رہنما دکن جو پہلے رہبر دکن تھا آج رہنما رہبر ری, دکن کی شرط کچھ بڑھ گئی تھی اب بتاتے ہیں تو بہت زیادہ مگر چونکہ تباہت کی دشواریاں تھی لکھوں میں تو ہزاروں میں نہیں چھپ سکتا اب سب سے زیادہ شرط رہنما دکن رہبر رہ. دکن کی تھی تو میں یاد کر رہا تھا کہ خبریں ابریں کچھ نہیں لیتی اب ٹیلی پرنٹرز ہیں ٹیلی گرام تو سرکار کی طرف سے خبریں پی ٹی آئی رائٹر کی خبریں دی جاتی تھیں ٹیلیگرام کے ذریعے زمانے میں خبریں آتی تھیں ذریعے ٹیلیگرام گرام لکھا جاتا تھا ٹیلیگرام کے ذریعے خبریں آتی صحیح صحیفہ ایک اخبار تھا جو اشتہار نہیں چھاپتا بالکل اشتہار نہیں چھاپتا اس کی کیا وجہ تھی وہ بس لینا نہیں وہ بیچنا نہیں چاہتے تھے اشتہار لینا زمین فروشی ان کے خیالاتے ہمارے ملی اکبر علی صاحب کے में میں کچھ ایسے گھریلو باتیں ہوتی تھی زخمی یابو پکا گا زخمی याबू یابو ٹٹو یابو لکھا کرتے تھے زخمی یابو پکڑا گا وہ پڑا ہوا وہ ایسے باتیں آتے تھے وہاں شادی ہوئی بس کر دیے کسی نواب کے یہاں شادی ہو رہی ہے تو وہ شادی کی پوری تفصیل اور شرکا کی پوری تفصیل میں الخاب کے نواب فلاح جنگ بہادر دولا اور نواب فلاں پوری تفصیل کے ساتھ اور ہر شخص چندے بھی مختلف ہوتے تھے آج کی طرح نہیں ہے اخبار کا چندہ جو ہے عوام سے اتنا روسا سے اتنا پائے گاؤں سے اتنا سرکار حالی سے اتنا سرکار مدار کو مدار تھا نہیں مدن مہان سرکار علی مدار یاد نہیں آ رہا برٹش گورنمنٹ کچھ یاد نہیں تو طبقے واری چندہ تھا جیسا آدمی ویسا تھا یہ ہوتا تھا تو بعد میں پھر یہ ڈیولپ ہوتے گیا آہستہ آہستہ جیسے تحریک ملک میں تو یہ حالات تھے اور لٹو پرنٹنگ تھی آپ تو جانتے ہیں پتھر پر وہ بیشتر اخبارات تو ہینڈ پریس پہ نکلتے تھے تو اس سے اشاد کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک دو کے پاس ہی مشین تھی ربیر زکن کے پاس مشین تھی شاید ایک نظام یزر کے پاس بھی ایک لٹو پتھر پر چھپتا تھا اشاد طریقہ تباد جو ہے بہت ہی پرانا زخین آزم اسٹن پریس تھا اس میں رہے اخبار چھپتے تھے چل ایک دوسرے نکلتے تھے زیادہ تر آزم اسٹن پریس تباد کتابوں کی تباد کا کام کرتا تھا بہت بڑا پریس تھا اخبار بھی چھپتا تھا مختلف مگر رحب اللہ دکن کا اپنا پریس تھا نظام گزٹ کا اپنا پرست تھا دوسروں کے شاید نہیں تھے آزادی کے بعد اس علاقے میں دکن میں کئی تبدیلیاں آئی سیاسی تبدیلیاں تو آئیں ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ پہلی بھی تبدیلیاں بھی آئیں اردو کی وہ حیثیت نہیں رہی جو آزادی سے پہلے تھی اور رفتہ رفتہ اردو لکھنے پڑھنے والوں کی تعداد بھی کم ہوتی گئی اس تبدیلی کے پیش نظر اردو صحافت کو اپنے آپ کو کس حد تک بدلنا پڑا اور اس میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں دیکھیے آزادی کے بعد جو دو چار ریاستیں تھیں جہاں اردو کا چلن تھا یا اردو کا مقام مستحکم تھا اس میں حیدرآباد بھی لیکن جیسے جیسے ریاستوں کی لسانی بنیاد پر تقسیم عمل میں آئی اس کے بعد جو ہے شمال میں جو اردو کا موقف تھا وہ کمزور رہتا گیا اور حیدرآباد جنوب میں خاص طور پر حیدرآباد میں اردو کا موقف مستحکم ہوتا گیا اس لیے ایک تو اس کے دو وجوہات ایک تو یہاں نظام کی جو حکومت تھی وہ اردو میں سارا کام ہوتا تھا تو اس لحاظ یہاں کے مسلمان ہندو سکھ بارسی جتنے بھی باشندے تھے آبادی جو تھی بیشتر اردو بولنے والے تو جہاں اردو کا اثر شمال میں کم ہوتا گا یہاں سمٹ کے اردو مرکز کس طرح حیدرآباد میں آ یہاں آگے. لیکن زیادہ ترقی اس وجہ سے نہیں تھی کہ اس کے میرے خیال میں سیاسی اواقت کا نتیجہ ہے کیونکہ جن لوگوں کے ہاتھ میں آزادی کے بعد حکومت آئی ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ مسلمانوں نے ان پر زیادتی کی ہے بحثیت حکمران کے اور اب ان کو ایک موقع ملا ہے حساب چکانے کا تو حساب چکانے کے سلسلے میں جہاں اور ترکیبیں انہوں نے کی زبان پر بھی انہوں نے اپنا ہاتھ صاف کیا اور زبان کو کمزور کرنے کی اس کمزور کیا کیے بلکہ یہ ہے کہ اس سے بے توجہ ہی کا کیا. یہ میں کہوں گا کہ اس پر کوئی جیسی ہے وہ خود بخود جو ہے اگر اس میں طاقت ہے تو جی جائے گی اور نہیں ہے تو مر جائے گی یعنی اس سے کوئی توجہ نہیں کی کوئی خاص ریاض وغیرہ جو ہے اس کو حاصل نہیں انجان صرف لیکن جب سے یہ موجودہ حکومت آئی اس میں اردو کے لیے بہت خطرناک ماحول تھا پیدا ہو گیا اس لیے کہ موجودہ حکومت کا یہ خیال ہے یہ خیال ہے بلکہ اس کا عمل بھی یہی ہے کہ تیلگو تہذیب کو تیلگو زبان کو عام کیا جائے اس کو مضبوط کیا جائے ظاہر جب ایک حکومت ایک زبان کو مضبوط کرنے کی طرف مائل مائنڈی ہے تو ظاہر دوسری زبان چاہے پھر دوسری زبان کی طرف کوئی توجہ نہیں کرے گی اس لحاظ سے ان دنوں جب سے کہ ہماری موجودہ حکومت آئی ہے اردو کا مستقبل کسی قدر ہو رہا ہے لیکن صحافت کے لحاظ سے اب میں آپ کو آداد سے بتا سکتا ہوں سیاست کی حد تفصوں کے تو میں اتنی نہیں کہہ سکتا لیکن میں اپنے چونکہ فکر کہہ سکتا ہوں دوسرے کے بارے میں آپ اس سے اندازہ لگانے نہیں سکتے میں جب انچاس میں آزادی کے فوراً بعد اخبار شروع کیا تو اس وقت سات سو پچاس کی شاد سے شروع کیا آپ کو کیوں خیال آیا چھایا کرنے کا آپ کو وہ تو میں آپ اس سوال کا جواب میں آپ کو کسی قدر سے دوں گا سات سو سے شروع کیا और आज उनचास और सत्ती में तिरतालीस हजार की शार होगी तो इससे आप अंदाजा कीजिए